بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحم صلی علی محمد محمد السلام علیکم و علی سب رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح الباشاہ البادہ باقی تمام شامی خواران گرامی برادران صاحب برادرہ صاف سلامتیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سعودی نمبر پانچ سو اکتالیس اور لیک ایک سو تراسی ہیں پانچ سو اکتالیس شریف کا شروع سابی تک دروس کی تعداد ہے ایک سو تراسی اور راد فتح کا <تصح> <تصح> اوراد ف میں ہماری وقت مقدمہ یہ آسما الحسنہ میں ہے ہاں جی اور اس میں آج کے بعد جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے مناوع کے عنوان سے جو ہے ایک مختصر گفتگو ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے معرفت کے مناوع اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین منبع کیا چیز ہے ہم کہاں سے کس کے سے اللہ کو پہچانیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سو فیصد حقیقت پر مبنی ہاں جی سو فیصد حقیقت پر مبنی ممبا قرآن مجید ہے کہ جی، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے ہاں جی اور لار و فیح کتاب ہے اس کے شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر ناس تک اس میں جنی متالف اور معرف سب صوف ہی حق اور سچ ہے اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرم لایاتی بین یاد ولا ہاں حنج باطل جو ہیں اس قرآن باغ میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی باطل کو اس قرآن میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ان جو ہے الار وفیق کی صنعت سے لایاطی الباطلم بین یدمنہج لایاتِ ہلباط الم بین یا دہ ولا من خلفی ہیں شہ سند یافتہ رب ضلجلال کا کلام ہے برحق ہے قرآن پاک ہاں جی تو اللہ خود اپنے آپ کو جو ممکنات عالم سے اپنے آپ کو تمام ہاں جی اللہ خود اپنے آپ کو جو ہے یقیناً تمام ممکنات عالم سے بہتر جانتا ہے اس عالم کے اندر خواہ فرشتے ہوں خوامبیا ہوں خواجن ملک ہوں، ہاں جی تمام موجودات سے زیادہ بہتر اللہ خود خود کو پہچانتا ہے اس میں تو کسی کو شے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جس طرح ہم خود اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر پہچانتے ہیں انسان خود اپنے بارے میں جو معلومات دیتے ہیں مثلا آپ کا نام کیا ہے کس کا بیٹا ہے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وغیرہ تو سب سے زیادہ معتبر و اوتھینٹک ہاں جی شمار کیا جاتا ہے کیا چیز جو ہے اتھینٹک بات جو ہے خود کا جواب خود جو بولے گا وہ سب سے اتھینٹک جواب ہے ہاں جی بس اسی طرح ہاں جی بس اسی طرح جب رب عض جو اپنے و کتاب میں اپنے کلام میں پرانی باغ میں اپنے اسماع الحسنہ اور صفات جلالی و جمالی کمالی سے اطلاع دیتے ہیں ہاں جیسے آیت القرسی میں اللہ لا الہ الا الل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحئی و صاحب حیات ذات القیوم پوری کائنات کے قوام بقا دوام استمرار اس سے ذات سے وابستہ ہے وہ بھی ہی موجود ہے سب کا وجود اسی سے ہے الطا سنت و صنت نام اسے نہ نا اونگا آتے نہ نیند اللہ اپنے صفات اس طرح خود بین فرما رہے اس کے لیے باقی آیت القرسی اور آخر فرما وا علی علیہ اور وہ اللہ جو ہے سب سے بلند مرتبہ والا عظمت والی ذات ہے اللہ خود فرماتے ہیں اس طرح حشر کے آخری رقوع میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں وہ اللّہ الزی اللہ اللہ ہوا اللہ فرماتے ہیں اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات عالم الغیب و شہادہ وہ غیب اور شہادت کا جو ہے جاننے والا ہے غیب یعنی وہ چیزیں جو ماورائے طبیعت ہے ہوا سے خمشاں درخت نہیں کرتی ہیں ہی انسانی نگاہ دیکھ نہیں سکتا ہے کان سن نہیں سکتا ہے اور زبان چکھ نہیں سکتا ہے ہاتھ لمح نہیں کر سکتا ہے ناک سون نہیں سکتا ہے ان تمام چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے تو اللہ وہ ذاتی جو غیب کا بھی اور شادہ جو جن کو ہم ہوا سے خمشہ درخت کر سکتے ہیں ان کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں ان کو عالم ناسود بھی بولتے ہیں عالم مادہ بھی بولتے ہیں ہاں جی عالمِ طبیعت بھی بولتے ہیں تو وہ اللہ جو غیب اور شادت کو جاننے والا ہے وہ الرحمٰن الرحیم اور وہ اللہ بڑا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان علاقۂ روی طرح باقی میں اور بھی بہت چاسماں ہے اس طرح جب اللہ خود اپنے حبیب مکرم سے مختب ہو کر فرماتے ہیں نبی عبادی اے میرے حبیب میرے بندوں کو باخبر کی جو انہیں بتا دے ان بے شک میری ذات انا میں خود اللہ غفور ہوں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں الرحیم اور بہت زیادہ مہربان ہوں ہاں جی تو اللہ تعالی خود اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالی خود اپنے فکول ہو اللہ احد ہاں جی جو اللہ ہے ہاں جی وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں نہ اس کے ذات میں نہ صفات میں نہ کمالات میں اللہ و ہاں جی وہ بے نیاز بادشاہ ہے سب اسی کا محتاج ہے سب ہر چیز اسی کا ارادہ کرتے اسی سے مانتے ہیں اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانتے ہیں لم یلت ولم یولت ہاں نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی نہ وہ کسی کا باب ہے ولم یولت نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ جی وہ کسی کا, جی کس کا بیٹا ہے نہ باپ ہے ولم یق اللہ کو ناحد اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی صفات میں ہاں جی ذات میں صفات میں کمالات میں کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی ہمسا نہیں اللہ خود اپنے بارے میں فرما میں یہ ہوں تو یہ سب سے زیادہ حسنت اور معتبر ہے کہ اللہ خود اپنے بارے میں فرما میں اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا کا محکمہ پہچان ہی نہیں سکتا ہو دوسرا کا حق پہچان نہیں سکتا لیکن یہ ہے اللہ خود خود کو بہتر پہچانتے ہیں اور اللہ خود خود کے بارے میں جو بھی ہمیں علم دیتے ہیں اپنے قرآن پاک میں وہ سب سے زیادہ آتا ہے ٹھیک اکمل نو انسان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے سبحان کا عرفنا نہ کا حق کا معرفہ دیکھا کہ اے اللہ تو پاک اور منظع ہے ما عرفنا کہ کا ہم نے تیری ہمیں تیری ایسی معرفات حاصل نہیں ہوئی حقہ جتنے ہمیں تیری کا محق و معرفت جتنا ہونا چاہتا تب خاتم الانبیاء ہاں جی بعد خدا وضروت ہوئی اس عظیم ہستی کا یہ اقرار ہے کہ اللہ جس طرح تمہیں پی تیری پہچان معرفت ہونی چاہیے میں ہم مجھ سے نہیں ہو سکا تو با باقی تو ہوتا پن فاتحہ پڑھ لیں ہاں جی اور دوسرے مقام پر اسی اوراد فتھے میں فرماتے ہیں اللہ پہ اللہ نہ لے کا کہ اللہ میں تیری ایسی ثنا تعریف نہیں کر سکتا ہوں کمانداز نی تعلیٰ جس طرح تو نے اپنی سنہ خود کیا ہے اپنی کتاب کے اندر مثلاً یعنی اللہ میں تیری ایسی ثنا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں جس طرح تو نے اپنا ثنا کیا ہے کیونکہ اللہ اپنے, اپنے آپ کو بہتر معرفت رکھتے ہیں اپنی بہتر ثنا کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علم کے ہاں اللہ کے بارے میں اللہ کے حضور میں اپنی ایز دو انسان کیا اللہ کی بر رسول اللہ رسلی اللہ کے اللہ کے حضور میں اپنے ایزوئیں کے ساری کا اظہار ہے کہ اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے میں تیری ایسی معرفت حاصل کر نہ سکا جس طرح تیری معرفت حاصل کرنا مجھ لازم ہے نیچ یہ بھی فرمایا کہ اللہ میں تیری ایسی ثناء و تعریف ہرگز نہیں کر سکتا ہوں جس طرح تو نے اپنی ثناء و تعریف کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے منی کمال ملا اس کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے ایک باہر لاساحل ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات و صفات کا مکمل احاطہ ممکنات کے لیے ناممکن ہے ممکن وجود کے لیے لہذا اللہ تعالیٰ کے صفات و آسماں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے وہ سو فیصد یقین آور ہیں مومن کے لیے ان صفات کے بارے میں کسی میں قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ ممن اشد من اللّہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون زیادہ گفتار میں سچا ہے قول میں سچا ہے یعنی اللہ کے قول سے زیادہ اللہ کے کلام سے زیادہ آنکھ کا کلام سچا ہے تو یقیناً جواب مثبت بے واضح ہے کہ اللہ تیرے کلام ہی تمام کلاموں سے تیرے گفتار ہی ہر بات سے سب سے زیادہ سچا ہے زیادہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ سو فیصد حق سچ اور حقیقت پر ممنس میں ہمیں کسی قسم کے ہوا کی شکی کوئی گنجائش نہیں اس طرح اللہ کو جب فرمائے ومن ہے من اللہ حدیث ہے فرمائے میری گفتار سے زیادہ کس کی گفتار سچ ہے میرے قور ہاں جی میرے گفتار سے زیادہ تو یہاں بھی واضح اللہ تعالیٰ ہی کا حدیث اسی کا قول اسی کا گفتار ہی سب سے زیادہ اسدق سچ ہے حق جب اس مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرمایا رہے ہیں کہ میں رب ہوں میں خالق ہوں مالک ہوں رازق ہوں سمیع و بصیر ہوں ہاں حی علیم ان ہائی قادیر میں زندہ ہوں صابحیات ہوں جاننے والا ہوں قدرت والا ہوں غف بہت بہنے والا ہوں شکور ہوں بندوں کے عمل کے قدردان ہوں رعف ان بہت شفیق ہوں رحیم ان بہت مہربان ہوں رحمان ہوں اور بہت رحمان ہیں بہت زیادہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہاں کا طرح اللہ کے دور میں بہت اچھا اسمار خصد ہیں قرآن باغ میں اللہ نے ذکر فرمایا تو پھر ان ازمال حوصلہ کے بارے میں ہمیں کسی بھی لحاظ سے شے کے کی گنجائش نہیں اور یہ اجمال حوصلہ اللہ کے صفات کی معرفت کے باب میں ایک باہر لا ساحل ہے قرآن باغ میں جو اللہ تعالیٰ کے اجمال حوصلہ ہیں ہاں جی یہ ان کے بارے میں معرخت حاصل کرنا ایک باہر لا ساحل ہے بندے مومن ان آزما میں جتنی تدبر و تفکر ہاں جی و تعقل کرتے جائیں علم و معرفت کے درچے کھلتے جائیں گے کھلتے ہاں جا؟ جائیں گے اور شخص اپنی اور ہر شخص اور ہر شخص اپنی علمی وسعت و صفائے قلب کے لحاظ سے اس باہر بے کران سے اللہ کی معرفت کے موتیاں حاصل کرتے چلیں گے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ایک باہر لاسائل ہے اس کے معروفات لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے ان آیات مجدہ میں زیادہ سے زیادہ تدبر و تفاخر کریں ہاں جی اور قرآن پاک کے جو ہے ان آیات میں ان آیات مجدہ میں جن جن اللہ تعالیٰ کا آسما الحسنہ ذکر ہوا ہے ان میں زیادہ سے زیادہ تدبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بہتر سے بہتر معروفت حاصل ہو جو اصل محسود حیات ہے کیونکہ وہ خلق جن ون صا اللہ علیہ اللہ نے جن سنس کو پیدا اللہ کی عبادت کے لے ابن عباس نے کہا عارفون یعنی اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیونکہ معرفت اتنا بہتر ہوگا اللہ کو جتنا پہچانیں گے اتنا اللہ کے حضول میں آپ کے اندر آجیزی آئے گا وضو آئے گا خوشو آئے گا اللہ سے محبت ہوگی ہاں جی محبت کے نظیر میں خود بخود جو اتحاد ہوتی ہیں ہاں جی محبت کا لازمہ اتحاد ہے سچی محبت کا لازم جب ہوگا اب اللہ کے صالح بندے بن جائیں گے اللہ کے قریب ترین بندے بن جائیں گے اللہ کے ولی اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے تو اس کے لیے بہترین جو ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آشما الحسنیہ کی معرفت ہے قرآن پاک کی جو ہے اللہ کی معرفت میں سب سے عظیم سرمایہ منبع تو قرآن باقی میں نے آپ کو توجہ دے جائے شرآن باقی کے بعد احادیث نبی خصوصا ہاں جی وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کی حضور کیے ہیں یا امت کو کرنے کا حکم دیا یہ حادیث ہاں جی وہ دعائیں بھی اللہ کی معرفت کا بہترین منبع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے چنانچی ہمارے اوراد فتح جو کہ حضرت امیر کبی سید الحمدان رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں جی جو ہے اولیاء کے سے میر کبی نے جو ہے ہاں جی بہت سے بہت سے اولیاء کے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول دعاؤں اور وید و وظائف کو مختلف دعاؤں کے صورت میں کتاب دعوت صوبے و میں نقل فرمایا خصوصاً اوراد فتھیہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے باب میں یہ اوراد ایک باہر بیکران ہیں ہے اوراد فتح ایک باہر بے ہے خصوصاً ملک الجبار کا حصہ جس میں پچہ اللہ کے ساتھ اللہ کے دیگر بہت اسماعال حسنا ہیں اور آسما الحسنہ ہاں جی اور جو ہے اللہسنہ سب اللہ کی جو ہے و تعریف اور آسما و صفات پر مشتمل ہیں اور یہ ان کی جتنی ہم معرفت حاصل کریں کم ہیں اور میں جتنی تدبر کریں کم ہیں ہر انسان اپنے علم و معرفت جیسے اس میں خوتوار ہو جائیں گے تو آپ کے لئے اللہ کے بارے میں علم و علم و معرفت کا ایک باہر بیکران تک آپ کی رسائی ہوگی آئیں اس سمندر معرفت اس سمندر میں آپ غتور ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے دیگر آئیمہ علیہ السلام کے اس باب میں وارد احادیث اور ان کی مصند دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم ترین باب ہے کیونکہ آئمہ معصوین علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کے بعد اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رہنے والے حصے ہیں لہٰذا ان منقول احادیث و دعائیں و دعائیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں مستند بناوے میں سے ہے ہاں جی جو ہے ان معول معادیث اور دعاؤں لہٰذا یہ منقول نعمت سے یہ منقول حادیث اور دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں, میں جو ہے مستند بناوے میں سے ہیں لہذا ان تک بھی ہم کوشش کریں رسائی کرنے کی جیسے جو ہے جیسے دعائیں جوشنِ کبیر ہاں جی دعا جوشن کبیر کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار آسما الحسنہ ہے آسمائے حوصنہ ہیں اور ان کی معنی مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی معرفت ہوگی علماء نے جوشن کبیر کے شرح بھی لکھے ہیں ہاں جی اور ان شروع کا مطالعہ کریں تو ہمیں یقیناً بہت بڑی معرفت حاصل ہوگی تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک حدیث نبوی فرغان دین کی طرف سے منخول دعائیں حسن ہم راشیل سے اولاد فتح ہاں جی اس میں جو خدا کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ہاں جی اس میں خوب انسان غور و فکر کریں ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی صحیح معرفت ہو معروفات کے نظریے میں محبت ہو محبت کے نظریے میں اطاعت ہو ان دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان اولاد کے بارے میں صحیح معرفت کی توفیعہ تک